السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری اللہ کراچی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ. نحمده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 وشغل مهدقاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة فتنة أما بعد فعبوذ بالله السمع العليم من الشيطان الضجيب رب اشرع لي سدري وجسر لي أمري واحوى مقدة من لسان يفضروا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هيادة معه وهيادة الصحيم بدنا الصراط المستقيم صراطا لدينا نعمق عليهم غیر آمی. آمی. الحمد الحمدللہ اللہ کی فضل اور اس کی توفیق و عنایت سے اللہ نب الرز نے یہاں کے ساتھیوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کو سننے کا ایک پروگرام منعقد کیا اس میں یقیناً یہاں کی کے تمام افراد کی کوشش و کاوش شامل ہیں اور یہ پروگرام اس حوالے سے قابل تعریف ہے بہت سے لوگ پروگرامات رکھتے ہیں جلسے سے منعقد کرتے ہیں عوام کو دعوت دیتے ہیں لیکن اس کے اندر انہیں کوئی ایسی بات نہیں بتائی جاتی جس سے ان کی آخر بہتر ہو جائے جس سے ان کے ایمان کے اندر تاشگی پیدا ہو جائے جس سے وہ معاشیت کی زندگی کرک کر کے نیکی کی زندگی کو اپنائے اور اپنی زندگی کے اندر بہتری لائے اس حوالے سے اس طرح کے پروگرامات کا انعقاد ہر اعتبار سے قابل تعریف ہے اللہ رب رکن ان پروگرامات کے ذریعے سے جو چیز مقصود ہے کہ اللہ کا صحیح اور خالص دین لوگوں تک پہنچے اسے اللہ تعالی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اللہ رب العزت قرآن و سنت سننے کے بعد پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا بہت سے مقامات پر اپنے بندوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اور فکر کرے فرمایا کے افراد کیا تکبر قرآن مجید کو سن کر پڑھ کر اس میں تدبر نہیں کرتے اس میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید نصیحت ہے جن کے لیے لمن کا لَهُ قَلْبٌ بن او القصم آ شہید یہ قرآن سراپا نصیحت ہے جس کے پاسم آ أَوْ اور وہ پوری توجہ سے اس کو سن رہا ہے تو پھر یقیناً یہ قرآن مجید اس کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے پنجاب شفا الف سلوک فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت عظیم نصیحت آئی ہے اور ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے عقائد کی بیماریوں کے لیے شفا ہے ہدایت ہے رحمت ہے کئی مقام پر قرآن مجید نے یوں کہا کہ افلاط آ لوگ کیا تم عقل نہیں کرتے افلاط نفت کرو تم غور و فکر نہیں کرتے بار ہار قرآن مجید نے لوگوں کو جھنجوڑا ہے اہل ایمان کو دعوت دی کہ وہ غور و فکر کرے سوچے تدبر کرے آج کے اس رشست میں میں نے سورہ فاتحہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ فاتحہ ہر نمازی اپنی نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرتا ہے اور یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ میں نہیں کہتا جناب محمد المسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام الکتاب یہ پورے قرآن کا اصل ہے جو کچھ قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل اور شرح کے ساتھ ہے وہ سارا کچھ سورہ فاتحہ کے اندر اجمال طور پر اختصار طور پر ذکر کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت ہی طویل مضمون ہے کہ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں نہ میری علمی حیثیت ایسی ہے اور نہ ہی وقت اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس تفصیل میں جایا جائے, جائے البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا سورہ فاتحہ پر غور کریں تو چند باتوں کو اخذ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا اور سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا اور یہ ہر نمازی کے ذہن میں اس طرح کا خلاصہ رہنا چاہیے تاکہ اسے اس کی نماز کے اندر سرور آئے لذت آئے وہ یہ سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کس سے کلام کر رہا ہوں سورہ فاتحہ اللہ تعالی کی حمد اور تعریف کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہ پوری دعا ہے اور انسان یہ دعا کرنا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کا الفاظ بھی بتلائے کہ دعا ان الفاظ کے ساتھ کی جائے اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے اللہ سے اس طرح سے مانگا جائے اور جو اللہ اس انسان کا خالق مالک اور رازق اسی اللہ نے یہ بتایا کہ اس انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس کائنات میں رہتے ہوئے کیا ہے تو ہم بہت ہی اختصار کے طور پر اس طرف آتے ہیں سورہ فاتحہ ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پڑھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفات ہر قسم کی بڑائی کی حمد و الشفائش صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور البا ہے الحمدللہ ہر قسم کی تعریف کا یا حقیقی معنی میں تعریف کا صرف اللہ تعالیٰ مختلف ہے اس کائنات کے اندر اگر آپ کسی انسان کی بھی تعریف کرتے ہیں کسی وصف کے اعتبار سے کسی کی آواز اچھی ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنر دیا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی کام میں مہارت عطا کی ہے تو حقیقت میں جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریف بھی اس انسان کی تعریف نہیں بلکہ اسے یہ نعمت عطا کرنے والے کی تعریف ہے کہ جب یہ انسان اس اعتبار سے قابل تعریف ہے کہ جس نے یہ شفت اسے ادا کی ہے وہ کیوں نہ قابل تعریف الحمد للہ اور یہ حمد ایسا کلمہ ہے کہ اس انسان اس کائنات میں سب سے پہلے انسان کی جب تخلیق ہوئی امام ہاکم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو مستدق ہاکم میں لائے ہیں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ صلاحت کی تخلیق فرمائی تو آدم علیہ سلاۃ والسلام کی تخلیق کے بعد جب ان میں روح اونکی گئی اور جب اللہ تعالیٰ نے جب ان میں روح اونکی اور وہ روح ان کے سر میں پہنچی تو عادشہ انہیں چھینک آئی تو اس کائرات میں سب سے پہلے انسان نے جو سب سے پہلا کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا وہ ہے الحمدللہ للہ آدم علیہ السلام وسلام نے اس موقع پر کہا الحمدللہ رب العالمین اور حدیث بھی ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اگر اسے چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ اور سننے والا اس کے جواب میں کہے یم و تیرا اللہ تجھ کو رحم فرمائے پھر جیسے چھینک آئی ہے وہ جوابند کہے کہ یہسل و بالک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت کے ساتھ عافیت کے ساتھ رکھے اور اللہ تعالیٰ تمہارے بھی معاملات کی اصلاح فرمائے یہ معاملات اور یہ حقوق کس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں طبقات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر ساحل سمندر پر کھڑے تھے کہ کسی شخص نے اسے چھینک آئی اور وہ کشتی میں بیٹھا جا رہا تھا تو اس نے الحمدللہ للہ کا امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ ایک کشتی کرایہ پر لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اس کشتی والے کے پیچھے جانا ہے اور بس یہاں جانا ہے اور ایک بات ایک کلمہ اس کو کہہ کر میں نے واپس آنا ہے اس پر کرایہ طے ہو گیا کشتی والے نے ان سے دو دنار کرایہ وصول کیا امام ابو داؤد یہ کشتی لے کر اس ساتھی کے قریب جاتے ہیں اور اس پر یہ الفاظ کہتے ہیں جب اس نے الحمدللہ کہا اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یارحم اللہ اللہ تعالیٰ تو پر رحم فرمائے اور یہ کیا کر واپس آیا بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دو دینار کے اندر اللہ کی جنت کو خرید لی تو یہ ہمارے سلف کا محدثین کا بتیرہ تھا جہاں کہیں انہیں کوئی ایسا موقع مل جاتا جس سے جس کی وجہ سے حریض پر عمل ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے تو وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے تھے تو آدھے علیہ صلاح سلام نے سب سے پہلا کلمہ یہ کہا الحمدللہ ہماری موجودہ طب جرید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کسی شخص کو ٹھیک آئے تو چھینک آنے پر چند لمحوں کے لیے اس کی دل کی دھڑکن کام کرنا چھوڑ دے شریعت نے اس تعلق سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب ایسا معاملہ ہو تو الحمدللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ نئے سرے سے تمہاری سانسوں کو بحال کر دیے اللہ رب العزت نے تم پر بڑا کرم کیا اور ویسے بھی ایک مسلمان کے لیے یہی لائق ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی دعاؤں میں ایک دعا یہ کرتے تھے کہ اللہم لگ الحمد اللہ کہ اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لی پران مجید میں اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ تعالی کی تعریف کے اعتبار سے کہا گیا کہ ابول بھی اللہ کی تعریف ہے وہی تعریفوں کا مستحق ہے اور وہی بالآخر بھی تعریفوں کا مستحق حقہ کہ فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے کہیں تو ہم سیاح تو ان کا अंदर آپس کے اندر ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا الحمد للہ رب العالمين اور ان کی آخری دعا یہ ہوگی کہ الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو رب العالمین اس سرحِ فاتحہ کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے کون اللہ جو رب العالمین جو ساری کائنات کا رب ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی محتاج اس کائنات کے اندر صرف انسان اور جن اللہ کی مخلوق نہیں چھوٹی سے چھوٹی بھی اللہ کی مخلوق اور بڑی سے بڑی بھی اللہ کی مخلوق سب کا اللہ تعالی رب ہے اور سب اللہ کے محتاج اور اللہ رب العالمین ہے ایک نماز پڑھنے والا اللہ کے حضور کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے والا جب اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اسے غور کرنا چاہیے کہ میں ایک طرف تو یہ سوچ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں اپنی زبان سے کہ اللہ تعالی ساری کائنات کا رب ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کو رب العالمین اس کا معنی یہ کہ وہ اللہ کو رب العالمین نہیں سمجھتا یا اس کو اللہ کے رب العالمین پر رب العالمین ہونے پر ایمان نہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کیا ہے دو بندے آپس میں اختلاف کر لیں ان کا کوئی بالی معاملہ ہو جھگڑا ہو ان میں کوئی سازش بن جائے ان کا فیصلہ کرنے والا بن جائے اور وہ اس کا حق اسے دلا دے اور اس سے پوچھے کہ آپ راضی ہیں تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ ہاں میں راضی, اس کا حق اسے مل رہا راضی ہونے کا, معنی کیا ہے کہ جو شخص جس چیز کا مطالبہ کر رہا تھا اسے اس کی وہ چیز اس کا وہ حق مل گیا اب وہ راضی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اسے ابھی مزید چیز کی ضرورت نہیں اسے مزید کوئی بات وہ نہیں چاہتا ہم وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے مزید بھی کچھ ملے میں اس پر اپنے آپ کو کافی فرمایا جو اس طرح اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا تو یہ وعدہ اس کائنات کے اندر کوئی زیرو کوئی زمین پر چلنے والی مخلوق ایسی نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہو تو اس کے لیے تو انسان بڑی کوششیں کرتا ہے کاوش کرتا ہے غلط بیانیاں کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور اپنے حلال رزق کو حرام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہر وہ شخص جو سرح فاتحہ پڑھ رہا ہے اس پر غور کرے کہ ایک طرف تو میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالی رب العالمین ہے اور جو اللہ نے میرے قسمت میں رزق لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا اور رحمٰن اللہ تعالی بڑا ہی مہربان ہے نہایت ہی رحم والا ہے اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بقا کا آسن طریقے سے انتظام فرمائے اور آپ دیکھیں کائنات کے اندر غور کریں اللہ نے اپنی ہر مخلوق کی بقا کا آسن انتظام فرمایا جن ملکوں کے اندر بہت زیادہ سردی پائی جاتی ہے اور اس ملک میں جانور پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس سردی سے بچانے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ ان کی کھال کو موٹا بنا دیں اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی بقا کے لیے بہتر سے بہتر انتظام فرمائے اس کے لیے بارشوں کا برسانہ زمین سے تمام مخلوقات کے یہ روزی کا بندوبست کرنا مختلف پھل پھول کا اگانا یہ سب چیزیں اللہ کی رحمت کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا اس جگہ امام قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے اور وہ بات بہت زیادہ قابل غور مسواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کا اور رحیم ہونے کا تقاضا جہاں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے بہتر سے بہتر انتظام فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری وقاء کے لیے جو اسباب اور وسائل ہیں اس کے اندر بڑھ کر پیدا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس میں آسانی کر دے وہاں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے اس کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ہم دیا اور رسول کو نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ہدایت کو نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کو واضح کر دے تاکہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس کام کو وہ اچھی طرح سے انجام انجام دے سکے اس دنیا کے اندر جو سب سے پہلے انسان دنیا میں جب پھیلے جا رہے آج والے سلاد وسلام اللہ رب العزت نے سے جنت سے چلے جاؤ یادن تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا عليهم بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت میری طرف سے آئے ہدایت کا انتظام میں کروں گا اور ہدایت آسمان سے ہی آتو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے پاس جو ہدایت بھیجی جو پیغامات بھیجے جسے ہم وہی کہتے ہیں یہ وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے انبیاء پر آتی ہے رسولوں پر آتی ہے اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے اس بات کا بہتر طریقے سے انتظام فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بہتر طریقے سے انتظام کیا اور جب کبھی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ دین سننے کی دین پڑھنے کی دین دین سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کی اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی رحمت کی بارش روشائی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال کے ساتھ نوازا ہے اگر وہ اس پر کسی حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے اس سے بڑھ کر اس آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جسے اللہ تعالی نے دین کی سمجھ عطا فرما جس کے ساتھ اللہ تعالی نے دینی اعتبار سے اسے استقامت عطا فرما دی پھر فرماتے ہیں مالکی امتدین اللہ تعالی قیامت کے دن کا مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا مالک یہ آیت ایک مسلمان کو اس بات کی تسلی دیتی ہے کہ دنیا میں اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے کوئی نا ہوتی ہے کوئی زیادتی ہوتی ہے وہ بیچارہ بہت دل ملاتا ہے لیکن یہ آیت اسے اس بارے میں دلاسا دیتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے یہ ظلم ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالی مالک یوم الدین ہے وہ جزا کے دن کا مالک ہے اس دن فمیا امن مثقال ادر خیرا و میامل مثقال ادر رل شرا ذرہ برابر نیکی بھی سامنے آ جائے گی ذرہ برابر برائی بھی سامنے آ جائے گی آگے یہ بندے کا اقرار ہے وہ کہہ رہا ہے عیا کا نابود و عیا کا جو بھی نماز پڑھ رہا ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ یہ اقرار کرتا کہ خاص تیری ہے ہم عبادت کرتے بھیا کراس کچھ بھی سے ہم مدد چاہتے ہیں ذرا غور کیجیے ان الفاظ کے معانی پر سادے سے ترجمے پر اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی مسلمان تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھول کر تھوڑا سا اپنے سینے کو کھول کر تھوڑا سا اس پر غور کرے کہ وہ کیا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ میں جما جملہ تمام قسم کی عبادات صرف تیرے لیے خاص کرتا اور تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا یہ بندے کا اقرار ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے اس اقرار میں کس حد تک ثابت قدم ہے اگر وہ صحیح معنی کے اندر اس بات کو سمجھ لے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے تو اللہ کی قسم کبھی بھی کوئی مسلمان کسی زندہ یا مردہ کے آگے کسی پتھر کے آگے کسی قبر کے آگے سجدہ نہ کر اگر وہ صحیح مارا کے اندر اپنے ذہن میں اس کے مفہوم کو بٹھا لے کہ اس کا اقرار ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ رویہ کا تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے بھیا کا رستہ ایک اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور مدد چاہتے رہے انسان تباز میں یہ الفاظ کہہ رہا ہو اور مسجد میں یہ لکھا ہو یا شیخ اللہ اے شیخ اللہ کے لیے کچھ دے دو اللہ کا واسطہ دے کر مخلوق سے اس طرح مانگنا یہ وظیفہ ہے واقعی یہ ایک مسلمان کو کیسے دیم دیتا اس نے سور فاتحہ کو کیسے, کیسے سمجھا اور پھر مانگا بھی ان سے جا رہا ہے جو خود ہو چکے جو اس دنیا میں نہیں جو مائل بخاوے اجل ہو چکے لاہت میں جو آرام سے سو چکے جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل پشا مانتے اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو پھر بندے کا اللہ سے یہ سوال ہے ایک دن سرا اللہ تعالیٰ نے بندے کو دعا کرنے کا ادب سے چلایا اور یہ بتلایا کہ اس بندے کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے سراط المستقیم اس بندے کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے یاد رکھئے ایک مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالی اسے سراۃ مستقیم ادا کرنا سراط مستقیم سمجھ میں آ جائے سراط مستقیم وہ سمجھ لے وہ سراط مستقیم کا اعتراف کر لے اتنا کافی نہیں اللہ تعالیٰ اسے سراط مستقیم پر عمل کرنے والا بنا دے. یہ کلبا یہ, یہ دعا یہ سورہ فاتحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے آپ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کہراۃ مستقیم آپ سراط مستقیم پر ہے اس کے باوجود آپ اس کی تلاوت کرتے مطلب ہے اس کا یعنی یہ, یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ اس سراط مستقیم پر استقامت مستقیم, مستقیم, اس مستقیم پر ہمیں عمل کرنے کی شہادت اطاف کون سا راستہ سرارت مستقیم کی مزید وضاحت کر دی کہ سرات الینا انامتا ان لوگوں کا راستہ جس پر یا اللہ ارام کیا اللہ کا انعام کن پر ہے فرمائے رسول بحس کا رفیق اللہ کا انعام انبیاء پر ہے صدیقین پر ہے شہداء پر ہے صالحین پر ہے اور ان کی رفاقت سب سے زیادہ بہتر تو دعا کرنے والا سورہ فاتحہ پڑھنے والا اللہ سے اشراط مستقیم طلب کر رہا ہے اور ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم نہ تو ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا غذب ہو اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو گمراہ ہو مغضوب علیہم نہیں ان سے براد پہلے تفصیل نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد یہود ہے مخصوار سبرات وہ ہے جس نے سمجھا اور سمجھنے کے بعد عمل نہیں سوال نہیں سبرات نہ سارا ہے جنہوں نے نہ سمجھا نہ سمجھنے کی کوشش کی ذرا غور کیجئے کہ اس دعا میں کیسی جامعیت ہے کہ دنیا میں گمراہ فرقے اور نظریات تو بہت ہیں لیکن یہاں صرف دو کو ذکر کیا گیا اور یہ بتایا کہ دنیا میں جس قدر بھی گمراہ فرقے اور نظریات ہیں وہ ان دو حالتوں سے خالی نہیں یا تو وہ گمراہ نظریات گمراہ فرق وہ ہے جو حقیقت حال کو سمجھتے ہیں اس سے اچھی طرح واقف ہے اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے یہ تکبر ہے انکار کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحاب کرام نے اللہ کے نبی سے جب یہ سنا تو ان کے دل میں یہ بات آئی یہ سوال اٹھا کہ اللہ کے نبی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا کپڑا پہنے اچھا جوتا پہنے تو آپ نے فرمائی کی اللہ تعالیٰ جمیل الب الجمال اللہ تعالیٰ خوب جمیل ہے خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے الخبر تکبر یہ ہے بطار الحق انسان حق کو سننے کے بعد اس کا انکار کر دے انکار کی وجہ کچھ بھی ہو قوم ہو ہو، بڑے ہو بزرگ ہو آبا و اجداد ہو کوئی بھی انکار کی وجہ ہو فرمایا کہیں تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے بھکم الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھے یہ تکبر ہے تو دنیا میں جتنے بھی گمراہ نظریات ہیں وہ ان دو باتوں سے خالی نہیں یا تو وہ حقیقت حال کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر اس کا کل خلن کھلا خلن انکار کرتے نہیں تو اللہ ایسا نہ بنائے اور دوسرا وہ نظریہ ہے کہ جو نہ حق بات کو سنتے ہیں نہ سننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو مختصر چند کلمات کہے ہیں اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی اقولہ